میں اگر یہ لوگ اس بات سے پھر جائے اتحاد اور اتفاق کی اس دعوت پر نہیں آتے تو پھر آپ ان کو بتا دینا کہ ہم تو اسلام پر گامزن ہیں ہم تو اسلام پر چلیں گے ہمارا تو یہی دعوت ہے ہم تو اسی دعوت پر اپنی زندگی گزاریں گے یا اہل الکتاب ہے کتاب والو لے متو ہاتھ جو جونا کیوں جگڑتے ہو تم سے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اب یہ ان کے اور خباصت کا ذکر ہو کہ ابراہیم علیہ السلامۃ السلام تو سلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا ایک کہتے ہیں جناب وہ یہودی تھے دوسرا کہتے ہیں نہیں جناب وہ یہودی نہیں تھے وہ عیسائی تھے جس سے پہلے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور صالحین کا عجز ثابت کیا کہ وہ آجز ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں تو اللہ رب العالمین نے یہاں پرنا کہ ان کی اس اور خباصت کا بھی ذکر یہ ابراہیم علیہ السلام السلام کو اپنے فرقے اور جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں یہ عجیب بات ہے نا اس حیات میں اللہ نے ذکر کیا ہے مشرقین کا کو کوئی عقل نہیں ہوتا یہ ایسی بات ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں پاکستان میں فلاں فلاں نے قربانی دی ہے بطور مثال آپ کہہ رہے قاضی اعظم کی مثال لے لے محمد علی اب کہنے والا کہ پینسٹھ کے جنگ میں اس نے بڑا کردار ادا کیا تو اب دوسرا کہے گا بھائی پینسٹ میں وہ کہاں تھے وہ تو مر چکے تھے وہ تو تھے ہی نہیں یا اکہتر کا کہہ دے یا یوں کہہ دے کہ یہ جو افغانستان میں لڑائی ہو رہی ہے اور امریکی فوج آئے ہیں کوئی کل کو اٹھے کہ بھائی اس میں تو محمد علی جنا نے بڑا کرنامہ انداز انجام دیا کوئی کہے گا جناب وہ تھے کہاں اس کے اوپر تبصرہ کرنا تو اور بات ہے کہ وہ کون تھے کون نہیں تھے لیکن وہ تھے کہاں یہاں اللہ مرمات یہود نسارہ کا بے اقلی دیکھو کہ یہودیت اور نسرانیت یہ تو تورات اور انجیل کے طرف منصوب ہے تورات کے طرف منسوب ہے انجیل کے طرف منصوب ہے تو ابراہیم علیہ السلام السلام تو تورات کے نازل ہونے سے انجیل کے نازل ہونے سے کئی سو سال پہلے جا چکے ہیں دنیا سے تو اب تم ابراہیم کو جو پہلے گیا ہوا شخص ہے بعد میں آنے والا بننے والا فرقہ اس کی طرف کیسے منسوخ کرتے ہو ہاں بعد والوں کو ابراہیم کے طرف منسوخ کرو تو پھر تو بات بن سکتی ہے جھوٹ ہو یا سچ لیکن بعد میں آنے والوں کے طرف پہلے جانے والے کو منسوخ کرنا یہ کیسے بات ہے اس کی کوئی مثال لینا چاہتے ہیں تو فضل اعمال میں لے لیں فضل اعمال میں لکھا ہے نا کہ نبی سلامت السلام کے دو صحابہ پیرا دے رہے تھے ایک سویا ہوا ایک پیرا دے رہے جو جہاد کے مرحلے میں تو دشمن نے وہ پیرا دینے والا جو تھا اس کو تیر سے مارا کیونکہ اس نے کہا بھی میں پیرا دیتا ہوں تو خاں خواہ اس سے بہتر ہے کہ میں نماز شروع کر دوں وہ نماز شروع کرنے لگا تو نفوی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے اس کو تیر سے مارا اب وہ اس نے صحابی نے نماز نہیں توڑا نماز جاری رکھا اور اس سے خون جاری ہے تو یہ دو رکعت اس نے مکمل کر لیا پھر اپنے ساتھی کو اٹھایا کہ مجھے کسی نے مارا ہے اس واقعہ کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا کہ اس طرح فیری کے دوران اس صحابی کو تیر کے ساتھ مارا ہے اللہ کے نبی نے بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ کی تو نماز وزو ٹوٹ گیا تھا خون جاری تھا تیرے اوپر تو آپ اس نماز کو چھوڑ دیتے اس حدیث کے اوپر شیخ البانی رحمتوں نے بہت کچھ لکھا ہے کہ دیکھو یہ کیسا عجیب واقعہ ہے پیغمبر کے زمانے میں ہے پیغمبر کے سامنے آیا ہے اور اس واقعہ سے کتنے مسائل نکلتے ہیں اس میں سے ایک مسئلہ یہ کہ خون جاری ہونے سے پیغمبر کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا اور اس نے یہ نہیں کہا کہ تیرے وجوہ ٹوٹ گیا ہے تو اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد زکریا صاحب نیچے لکھتے ہیں ہو سکتا ہے اس صحابی کا مذہب بھی امام شافی کا مذہب امام شافی بعد میں ایک سو میں پیدا ہو گیا ہے اور صحابی جو ہے وہ صحابہ 110 سو میں بہت ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں تو صحابی کو تم شابی کے مذہب مطلب پر کیسے لاتے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے یہ بالکل بائے نہیں ہے جو ہمارے سامنے آیات کی مثال ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کب گزرے ہیں یہودی عیشاہی دنیا نے کب آئے اپنے نام کو متعارف کرایا یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم جو تھا وہ یہودی تھا دوسرا کہتے ہیں وہ عیسائی تھا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا فرمایا نئی نازل کیا گیا تورات اور انجیل کو مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد افلاطا خلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے اتنا بھی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ دونوں گروہ تورات اور انجیل کی طرف منسوب ہے یہود اور رسارا تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں یہ کتابیں آئی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی اور عیسائی تم منسوب کرتے ہو اس کو نام دیتے ہو ہاں انتم تم ہاں اولا رہو تم وہی لوگ ہو ہاں جج تم جگڑ کی تم نے فیما اس میں لکم بھی علم جس میں تمہیں معلومات تھی علم تھا فلیمت تم جگڑتے ہو فیما اس میں لے سلکم بھی علم نہیں ہے اس میں تمہارے پاس علم مانا ایسے باتوں میں تو تم لوگوں نے بہت بحثیں کی ہے جو کچھ نہ کچھ تمہارے پاس اس بارے میں روشنی تھی جس کا تفصیل ہم پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ایسی بات ہے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی معلومات ہی نہیں ہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام تم سے بہت پہلے گزر چکے ہیں تو اس بارے میں جو تمہارے پاس کچھ بھی معلومات نہیں ہے تو تکے کیوں لگاتے ہو اندازوں سے باتیں کرنا ہے اس کے کی کیا فوائد ہے فرمایا تم اس بات کو کیسے سمجھتے ہو لیس سلکم بھی علم نہیں ہے تمہارے لیے اس بارے میں کوئی معلومات اللہ خوب جانتا ہے تم تم نہیں جانتے ہو جو اللہ فرماتے اپنی نبی پر وہی کے ذریعے سے اس کو سمجھو اس کو مانو یہ حقیقت ہے تم کیا جانتے اس وقت تم تھے نہیں ماں کا نہ ابراہیم ہودیوں ابراہیم علیہ السلام یہودی ہودی نہ سائی نہ نہ میں سے تھے نہ یہود میں سے جن کا نہ مسلم لیکن تھے وہ ایک سو مسلمان توحید پر قائم اور شرک سے بیزار وما کا نمین المشرقین اور نہیں دیو مشرکین میں سے یہاں رد کیا ان پر کہ تم تو شرک کے پیروکار ہو تمہارے تو رگ اور ریشے میں شرک بھرا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام تو اسلام شرک کا دشمن تھا تو یہ کیسا ہو گیا کہ وہ تم اپنے کھاتے میں اس کو ڈالتے ہو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بات دونوں باتیں متضاد ہیں اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہود نصارہ پر ان کے عقیدے پر تعویذ کیا کہ تمہارے عقیدوں میں شرک ہے تم مشرک ہو اور اس سے علماء نے یہ بھی استعلال کیا ہے کہ اہل کتاب کو مشرک کہنا قرآن سے ثابت ہے دوسرے بہت ساری آیتوں میں بھی ہے اہل کتاب کو مشرک کہنا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو حنیف کا حنیف حق کا پرستار حق کے دامن کو پکڑنے والا حق پر چلنے والا شرک سے بیزار و ماکا نمجن مشرقین نئی تبہ مشرکین میں سے ایک مولوی نے یہاں پر معنی کیا ہے اور عجیب مانا کیا تھا بالکل جس کو آپ تحریر کہہ دے تحریف وہ یہاں مانا کرتے ہیں ماکان ابراہیم و وودی نہیں تھا ابراہیم علیہ سلاد و سلام جماعت اسلامی صرف اختلاف ہے نا ان کو یہ ضرور علی خان نے مانا کیا ہے گلسین اقبال والے نے ولا نسرانی اور نہ وہ غیر مقلد تھا کہتے وہ غیر مقلد بھی نہیں تھا وہ ماں نمجن مشرقین اور نہ وہ بریلیوں میں سے تھا یہ اس نے مانا کیا تو کیا تھا ابھی دیوبندی تھا اگر یہی بات ہے تو ہم کہتے ہیں آؤ ہم یوسف لدانی صاحب کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں انہوں نے اختلاف اختلاف امت صراط المستقیم جلد اول میں لکھا ہے کہ میرے لیے یہ لفظ موجب حیرت ہے کہ کیا دیوبندیوں بریلیوں میں بھی کوئی اختلاف ہے ہمارا امام ایک ابو نفر احمد اللہ علیہ ہمارا عقیدہ ایک ہم عقیدے میں اشہری ماتوریدی ہے ہم عقیدے میں اشہری ماتوریدی ہے دونوں فریق بریلوی دیوبندی دونوں اور ہم تصوب میں چار تسلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں چشتی سور وردی نقش بندی قادری یہ چار ہمارے بیت کے طریقے ہیں اور عقیدے کے ہمارے جو دو امام ہیں ابو منصور ماتوردی ابو الحسن عشہری لہذا ان دونوں چیزوں میں ہم اور بریلوی ہم ایک ہیں اور تکلیف کے اعتبار سے ہم ابو نفر احمد اللہ علیہ کے ٹیٹ مقلد ہیں وہاں لفظ ٹیٹ بھی لکھا ہے ہم ٹیٹ مقلد ہیں ہم کہتے ہیں تو پھر یہاں یہ کیا ہم مانا کرتے ہو مکان امن المشرکین ان بریلیوں میں سے نہیں تھا اپنا بھی تو کہتا بیان کرو لیکن یہ قرآن میں تحریک ہے اس قسم کے معنی قرآن کے ساتھ کرنا یہ بہت ظلم ہے قرآن سر بتاتا ہے کہ یہودیوں کے اور نسوارا کے گندے عقائد کا اللہ نے رد کیا ہے ابراہیم علیہ السلامۃسلام وہ معاہدین کا امام تھا اللہ نے آگے ذکر کیا ہے کہ آؤ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون ہے تو اب اس کا فیصلہ ہو جائے گا فرمایا انا سے بے شک سب سے زیادہ قریب لوگوں میں سے بے ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام کو للدینہ وہ لوگ ہیں اتبا ہو جنہوں نے ان کے پیروی کی اس وقت میں انہوں نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام وہاں نبی ہو اور یہ نبی محمد صلی اللہ علام و لدینہ وہ لوگ جنہوں نے ایسا ایمان لایا اس نبی کے پیروکار اب ہمارا دعوت کیا ہے ہمارے دعوت کا خلاصہ کیا ہے عطی اللہ واطح و رسول وہ لوگ جو خالص قرآن اور سنت پر چلتے ہیں وہ ہیں دینی ابراہیمی پر اور جنہوں نے دینی ابراہیمی کو بگاڑا تو وہ جناب دعوے ہزار دفعہ کر لے تو ان کا کچھ بھی نہیں بنے گا بلکہ یہاں پر انہوں نے حنیف کے لفظ میں بھی تحریف کیا ہے حنیف کے لفظ میں حنیف کو انہوں نے حنفی کے معنی میں لیا ہے حالانکہ حنیف اور حنفی میں زمین اضمان کا فرق ہے حنیف کی جمع کیا ہے حنفا اللہ اور حنفی کے جمع احنا ہے حنیف کا مادہ اور حنفی کا مادہ دونوں الگ الگ ہے حنیف کی نون کے بعد کیا ہے یا حنیف اور حنفی حنیف کے نون کے بعد یا ہے اور حنفی کے نون کے بعد فا ہے دونوں کا مادہ الگ الگ ہے وہاں ابو نفر احمد اللہ علیہ طرف نسبت ہے اور یہاں اللہ کی توحید کی طرف نسبت ہے دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہے ایک کا جمع بنتا ہے خنفا دوسرے کا جمع بنتا ہے احناف تو دونوں کا کیا تعلق ہے کہ اس کو حنفی کے معنی میں لیں گے ہم کہتے ہیں یہاں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلامۃ السلام کے ساتھ چلنے والے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کے ساتھ چلنے والے اس کے متب تھے اور یا پھر نبی علیہ السلام کے وہ ساتھی جو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح پیروکار ہے وہی دین ابراہیمی پر ہے, چاہتا ہے پسند کرتا ہے گرو من اہل کتاب میں سے لو یو دلو نہش وہ گمراہ کرے تمہیں ومائے وہ گمراہ کرتے ہیں مگر اپنے نفسوں کو وماء شورون اور نہیں وہ شعور رکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے گروہ کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے اب یہ آیات آپ اٹھا کر اپنے معاشرے میں پھیلا دو کہ یہودیوں میں ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کریں گے انہوں نے کتنے انجیوز بنائے ہیں ہر علاقے میں جہاں دین کا کام زیادہ ہوگا وہاں یہود نسالہ کے این جی اوز پہنچتے ہیں عیسائیت کے یہودیت کے تبلیغ کے لیے ان کے تبلیغ اس دور میں کیا ہے سب سے بڑا تبلیغ ان کا کیا ہے کیونکہ ان کا پتہ ہے کہ ان مسلمانوں میں عیسائیت کے یہودیت کے جو کتابی تبلیغ ہے وہ ہم نہیں کر سکتے اس لیے قرآن سے ان کو پھیر دینا حدیث سے ان کو پھیر دینا اور ان کے خلاف دو ٹوک لفظوں میں بات کرنا یہ بہت مشکل ہے کہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں تو ان کی تبلیغ کا طریقہ اس وقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں نا اس کے خلاف کام کرو ان کے اندر حیا بنیادی چیزیں حیا کی مخالفت میں کام کرو بے حیائی کو پھیلاؤ ان کے اندر قیامت کا عقیدہ بہت زیادہ مضبوط ہے تو جب قیامت کے عقیدے کے مقابلے میں ہم دنیا کے مفادات لے آئیں گے کہ یہ مکانات بناؤ یہ سڑکیں بناؤ یہ کارخانے لگاؤ یہ بچوں کو انگریزی تعلیم جس کو ڈاکٹر بناؤ انجینئر بناؤ ان کا تصور آئے گا دنیا میں آخرت سے ان کا تصور کٹے گا جب تصور آخرت سے کٹ جائے گا دنیا پر آ جائے گا تو خود بخود آخرت کے عقیدے میں کمزوری پیدا ہو جائے گی جب کمزوری پیدا ہو جائے گی تو پھر اس قیامت کے لیے کسی سے لڑنا جہاد سے بھی اللہ کرنا اس پر گھر بار چھوڑنا اس پر جان کٹوانا یہ خود بخود ان سے رہ جائے گی تو پھر یہ نہ مسلمان رہیں گے نہ یہودی اور عیسائی رہیں گے نہ اسلام کے کام کہوں گے لیکن کم از کم اسلام کے کام سے ان کو نکال دیں گے آج معاشرے میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد انہوں نے پیدا کی ہے کہ نہ ان کا ایمان عقیرت پر ہے کما حق کو وہ اور نہ ان کے اندر حیا ہے بے حیائی کو عام کرتے ہیں اس طریقے سے وہ اپنے دعوت کو دیں یہاں پر فرمایا کہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے اہلی کتاب میں کہ ان کی یہ چاہت ہے لو یو دلون گم کاچ نہیں وہ گمراہ کرتے ہیں ویسے نکل چکا ہے تو اس میں اور بھی ان کی کمزوری ہوگی فرمایا ان کی شعور نہیں ہے یا اہل الکتاب اہل کتاب لمت اخرون بھی آیا دلائے کیوں کرتے ہو تم اللہ اللہ کے آیتوں کے ساتھ وہ ان تم اور ہو تم گواہ مانا گواہی تم دے دیتے ہو تم دے چکے ہو قرآن کے بارے میں تمہاری گواہی وہ ریکارڈ میں ہے اور اس نبی کے بارے میں تمہاری گواہی ریکارڈ میں ہے تمہاری کتابوں میں موجود ہے تمہارے زبانوں سے نکل چکی ہے وہ باتیں لہذا کیوں تم اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرتے ہو یا اہل کتاب اہل کتاب لمت البسون الحق کا کیوں تم خلق ملک کرتے ہو حق کو بالباطل باطل کے ساتھ وہ تک تمون الحقات چھپاتے ہو تم حق کو واہن تم تالم اور حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو فرما یہ جیسا کہ بقر بقر میں ہم نے پڑھ لیا تھا بلاس الحق قبل باطل حق اور باطل کو مکس کر کے بیان کرنا کیونکہ اسلام حق ہے نا تو یہ اسلام کو جب دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک دم ہم کنڈم نہیں کر سکتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو ایسا کرو تم بھی صحیح ہو ہم بھی صحیح ہو ہم بھی کتاب ماننے والے ہو تم بھی کتاب ماننے والے ہو لیکن ہمارے خلاف نہیں بولنا کہ یہ جانب ہی ہے یہ مشرق ہے ان کو قتل کیا جائے ان کے خلاف لڑا جائے جہاد کیا یہ نہیں بولو ہم سب مل کر رہیں گے جس طرح اوباما نے لوگوں کو دعوت دیا کہ وہ وقت گزر گیا اب قریب آنے کا دور ہے بالکل اس میں شک نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ وہ وقت چلا گیا جو دور کا تھا اب تو قریب آنے کا وقت ہے کائیں کے لیے تم کو قتل کرنے کے لیے یہ نہیں کہ سینا بسی ہونے کے لیے اب تو امام مہدی کا قریب دور ہے اب تو عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا قریب دور ہوگا تو اب یہود نصارہ کے ساتھ اس لحاظ سے قربت ہوگا کہ قتال ہوگا مسلمانوں کے جماعت ان کو قتل کریں گے تو وہ دور سے نہیں ہوگا وہ قریب سے ہوگا یہ دھوکہ ہے یہودیوں کا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں وقال اور کہاں گھروں کتاب میں سے ابتدا میں کفر کرو آخر, آخر میں تاکہ وہ پلٹ آئے یہ ہوتے یہودیوں کی کہانیاں پرانی کریم سے اگر ہمارے حکمران اور وہ مولوی جو قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں صرف رسم کے لیے استعمال کرتے وہ قرآن کو اگر پڑھے یہود نصارہ کے ساتھ تعلقات دوستی معاملات یہ سب کچھ اشکارا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہاں ان کی ذلت کا ایک حربہ جو مسلمانوں کے خلاف وہ استعمال کرتے اس کا ذکر ہے کہ جب مسلمانوں میں یہ کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے عقائد کے اندر پختگی نہیں ہوتی ان کو اسلام سے بدزن کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمانوں کے جماعتوں میں داخل کرو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں ہم دیکھو کتاب والے ہیں ہم تمہارے جیسے ہیں پھر فوراً اسلام کی برائی بیان کرو ابھی یہ کام اور ہے نا کہ ایک طرف حکمرانوں پر ہاتھ پہرتے ہیں اور پیر قسم کے لوگوں پر اور جو حکمرانوں کے پالے ہوئے مولویت ان پر ہاتھ پہرتے ہیں کہ دیکھو جی ہم ایک ہیں ساری دنیا میں ہم پہلے سے رہے ہیں اور کرتے کرتے فوراً دوسری طرف اسلام کے پیٹ میں خنجر کو گسےڑ دیتے ہیں کہ یہ جہاد اور یہ لڑنا یہ جو لڑاکو لوگ ہیں یہ اسلام کے بدنام ہیں یہ دہشت ہیں یہ چھور ہیں یہ پلا ہے یہ لوگوں پر قابض ہونے والے ہیں یہ ان کا حربہ ہوتا ہے اس وقت انہوں نے یہ استعمال کیا کہ یہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو اہل کتاب میں سے بعض لوگوں کی یہ ذمہ داری لگائی کہ تم اعلان کرو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم اسلام میں آ گئے تو فوراً پھر کہو نہیں نہیں ہم نے دیکھا کہ اسلام میں کیا ہے ہم پھر اپنے دن میں آ گئے اللہ شاید کہ یہ جو کچا مسلمان ہے جو ابھی پختہ نہیں ہے اسلام کے حقائق سے بے خبر ہے تو یہ پلٹ کر پھر یہودیت عیسائیت کی طرف آئیں گے اللہ فرماتا ہے ان کے خباصت وَلَا اور خباصت اور یقین مت کرو اللہ مگر لمن تبع ان لوگوں کے باتوں پر جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں یہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بطور تربیت کہا کہ کسی کے بات پر یقین نہیں کرو مگر اس کے بات پر یقین کرو جو تمہارے دین کے پیروکار ہے ابھی یہ ہمارے کتنے مسلمان لوگ ہیں نا وہ یہود نسارہ کو یقین دلانے کے لیے کتنا کام کرتے ہیں وہ اپنے مسلمانوں کو بھی قتل کرتے ہیں اپنے مدرسوں کو بھی بگاڑتے ہیں اور اپنی مسجدوں کو بھی مسمار کرتے ہیں لیکن یقین کرو قرآن کی اس آیات کے تحت ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہود نصارہ ہمارے ان حکمرانوں پر پھر بھی یقین نہیں کرتے کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے والا تمنکھ یقین مت کرنا یہاں ایمان بہ یقین ہے یقین مت کرنا مگر ان لوگوں پر کرنا جو تمہارے دین کے پیروکار ہو مانا یہود اپنے لوگوں کو کہتے ہیں صرف یہودی پر یقین کیا کرو نسارا اپنے نسارہ کو کہتے ہیں صرف نصاری پر نسرانہ پر جو نسارا ہے اس پر یقین کرو ہاں مسلمانوں پر یقین نہیں کرنا تو آپ ہمارے ہاں مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو یہود نسارا کو اپنا آپ ثابت کرتے کہ ہم جو آپ کہتے وہی وہ ہم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں نہیں تمہارے اندر کوئی میل ہے انگلی پھر بھی ہلاتے ہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کل آپ فرما دیجیے کہ نل ہدا حدل یقیناً ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے یہ کہ وہ دے دے, دے دیا جائے مانا پہلے بھی وہ ہدایت دیتے رہے نا اللہ تعالیٰ ہدایت کا سر چشمہ وہاں سے جاری ہے فرما ایو دا تم. یہ کہ دیا جائے کسی شخص کو تم جو تم دیے گئے ہو مانا یہودو اور نصارا جو تمہارا دعویٰ ہے نا کہ ہم حق دن پر ہے تو وہ حق دن کا دعویٰ تم کہاں سے کرتے ہو کہتے اللہ نے ہم کو دن دیا تو رات اتارا انجیل اتارا تو یہ کام اللہ نے کیا ہے تو کیا اللہ تعالی اس کام پر قادر نہیں ہے کہ تم جیسے کتاب کو اب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دے دی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس کام کے لیے چن لیا کہ اب یہ حق دین پر رہیں گے تو کیا اس پر تم یقین نہیں کرتے ہو فرمایا ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے ایوتا یہ کہ دیا جائے اہدم کسی ایک شخص کو مثل مسلم تم مثل اس کے جو تم دیے گئے جو کم یا یہ کہ جگڑیں گے یہ تمہارے ساتھ ان درب تمہارے رب کے پاس کل آپ فرما دیجئے دیجیے اللہ کے ہاتھ میں ہے یو تیم شا دیتا ہے جس کو چاہے واللہ علیم اللہ وسعت والا جاننے والا ہے ان کے کلام کو اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ تم ان پر یقین نہیں کرو ان کی باتوں کو مت مانو تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ جس طرح تم دیے گئے ہو ہدایت وہ ہدایت اللہ تعالی کی جور کو دے یا پھر ان کا یہ کہنا کہ وہ جھگڑیں گے تمہارے ساتھ عند درب پہ تمہارے رب کے پاس مانا جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھ لیا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے دین کے وہ حق, حق, حق حقیقت والے باتیں مسلمانوں کو مت بتاؤ ورنہ یہ اللہ تعالی کی عدالت میں ان دلائل کو اٹھا کر تمہارے خلاف استعمال کریں گے اللہ فرماتے یہ تو پہلے سے مجھے معلوم ہے کیونکہ اتارا میں نہیں ہے جو میں نے اتارا ہے اس کا مجھ سے چھپانا یہ کون سے عقل کے بات ہے وہ تو, تو میں نے اتارا ہے یہاں بھی ان کے عقیدے کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر اللہ کی عدالت میں ہمارے ساتھ لڑیں گے لہذا ان کے باتوں پر یقین نہیں کرنا ان کے باتوں پر یقین کرو گے تو پھر وہی بات آئے گی کہ اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف حجت قائم ہو جائے گی لہٰذا ایسا مت کرو اللہ فرماتے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے تو دیتا ہے یک تصب رحمت ہی خاص کرتا ہے اپنے رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے ولہ عظیم اللہ رب العالمین فضل عظیم کا مالک ہے فضل عظیم وہ صلی کے صفات میں سے ہے وہ دیتا ہے وہ فضل کا مالک ہے تو یہ فضل اللہ تعالیٰ نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اب اس پر تمہارے اعتراض کی کیا ضرورت ہے یہ اعتراض تمہارا باطل ہے جس کو وہ چاہتا ہے سارے اختیارات اسباب کی اس اللہ کے پاس ہے وہ جس کو چاہتا ہے جو چیز دیتا ہے اس کی وسعت سے کوئی پکڑ کے کمی نہیں کر سکتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ احسان کے قابل کون ہے اللہ تعالیٰ نے احسان کے قابل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کو جانا اللہ جانتے ہیں اس پر اللہ نے احسان کر دیا اہل میں سے من من اگر آپ امین بنا لے ان کو بے قنتار سونے کے ساتھ ہی مانا کنتار جس کو ہم کہتے ہیں ڈیر سونے چاندی کا ڈیر بہت بڑا خزانہ اگر آپ ان کو خزانے کا امین بنا لے خزانے کا اس پر یقین کر لے کہ یہ میرا امانت اپنے پاس رکھو ہی علیہ کا تو وہ ادا کریں گے آپ کو وہ دے دیں گے وہ من اور ان میں سے من وہ ہے انتہا اگر آپ امانت دار بنا دیں ان کو مانا امانت ان کے پاس رکھ لے بینار بی ایک دینار لا یو کا وہ نہیں ادا کرتے ہیں آپ کو قائم مگر اس صورت میں کیا آپ ہمیشہ ان پر قائم رہے مانگتا رہے صبح شام کہ بھائی وہ میرا دینار دے دو وہ میرا قرضہ دے دو تب تو نکال دو گے ورنہ نہیں دے گا فرما اس کی سبب کیا ہے ذالک یہ اس کبھی کہ یقیناً وہ قالو کہتے ہیں لے سا لینا یہ نہ سبل نہیں ہے ہم کا ہمارے اوپر کوئی گناہ سبیل بمانا گناہ یہ جو امی ہے نا امی لوگ یہ کہتے ہیں عربیوں کو امیین کیونکہ عربوں میں رسول نہیں آیا تھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بن اسرائیل میں آ رہے تھے یہ تو آباد لوگ تھے عرب کے خاص کر بیت اللہ پر آباد ہونے والے تو ان میں نبی آخری یہی آیا ہے تو یہ کہتے ہیں امیین ان کو کہتے تھے یہ امی لوگ ہیں ان میں کوئی نبی نہیں آیا تو کہتے ہیں ان کے مال کا نا ہماری جائز ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ مال کا ہیں اس امت کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ نہیں بڑے بڑے پیر ہیں مولوی ہیں وہ کہتے ہیں عوام کا مال کانا ہمارے لیے جائز اس حج کو پڑھ لیتے لے, لے سلئی نہ بال امی نہ سبھیل امیوں کے مال کھانے میں کہتے کوئی گناہ نہیں کہا سکتے وہ اس کے لیے پھر ہلے بنا دے ہلے بنانا تم زکوٰۃ لیاؤ ہم ایک طالب کو جو ہے نا ہیبا کریں گے وہ طالب پھر ہم کو ہیبا کرے گا اس کے بعد تو ویسے حرام ہے تو ہادیہ جو ہے نا وہ جائز ہے طالب کے ذریعے سے کر لیں گے جب ہادیہ ہو جائے گا حلال ہو جائے گا تو یہ آمیوں کا مال ہے اس کو یوں یوں لے جاؤ اور بس کاؤ پر. کا مال کہنا جائز ہے. کہتے ہیں, پر جھوٹ ہیں اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے جھوٹ کو وہ جانتے ہیں اب اس آیات کو اور آگے جو آیتیں ہم پڑھیں گے اللہ نے صاف لفظوں میں جس میں کسی تشریح و تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جتنے باطل لوگ دنیا میں ہوتے ہیں اور تھے وہ اپنے باطل نظریات کو بیان کرتے ہیں اور دوسرے مخالف جانب حق اس حق کو دباتے ہیں اب یہ اس لیے نہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہے جانتے ہوئے ایسا کرتے ہیں آج بھی ایک عالم سے کسی نے پوچھا ہمارے استاد شیخ عبدالعزیز صاحب یہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں تو کیا وہ نہیں جانتے ہیں صحیح حدیث کو صرف ہمارے علماء جانتے ہیں اس نے کہا ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہم سے زیادہ حدیث کو جانتے ہیں کہا, میں نے سوال کیا میں نے کہا ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اس نے کیا مانا کہتے ہیں کہ جب ہمارے صحیح حدیث میں وہ چاروں طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کنڈم کرے اور اس کے لیے کہ یہ معنی ہو سکتا ہے وہ معنی ہو سکتا ہے یہ راوی میں غلطی ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے یہ فام کی غلطی متفق انہیں علی حدیث میں بخاری مسلم کے حدیث میں وہ نقصان نکالنے کی کوشش میں ہوتے تو کیا اپنا کنڈم حدیث ان کو نظر نہیں آئے گا مانا ہم سے جہر وہ ماہر ہے اس بارے میں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ علم کی کمی نہیں ہے لیکن علم کے ساتھ حسدان پھسین حسد کی وجہ سے مسئلہ خراب ہے تو یہاں یہود نشرہ کا بات لوگ بھی کہتے ہیں نا بےچارے عوام اتنے بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے مدرسے ہیں بڑے بڑے مساجد ہیں یہ علماء نہیں جانتے ہم کہتے جانتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں جانتے بونے عالموں جانتے کیوں نہیں جانتے پھر لیا کلو نام والا سدون سب پیٹ کہاں جائے گا پیٹ کا مسئلہ بھی اس میں ہے یہ بھی تو قرآن نے کہا اور قرآن نے کیا کہا خطاب کس کو کیا یا من اے ایمان والو اس لیے کہ ایمان پر ڈاکل آ رہے نا تو ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ پیٹھ کی وجہ سے مولوی جاننے کے باوجود تمہیں گمراہ کریں یہ مسئلہ ہے بلا ہاں کیوں نہیں من اوفا بیاہ دی جس نے وفا کیا اپنے وعدے کے ساتھ وہ تقا اور ڈرے فعین یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا آخری نبی پر ہم ایمان لائیں گے اللہ کے عہود پر تمہارا ایمان ہے اگر ایمان ہے تو جو بھی اپنے وعدے پر قائم ہو اور اللہ سے ڈر جائے متقی بن جائے تو اللہ سبحانہ ہو تعالی ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی محبت کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے جیسے پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے پھر لکم زنوبکم اس کے ذریعے سے وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے انہ لذی بے شک بولو کہ یشترونا جو لیتے ہیں اللہ ہے اللہ کے وعدوں کے ساتھ و وہ اور اپنے قسموں کے ساتھ سمنن کلی دنیا کے قیمت الا خلا کل یہ لوگ ہیں نہیں ہوگا ان کے لیے حصہ فی الآخرت آخرت میں اولا اللہ کلام نہیں کرے گا ان کے ساتھ اللہ تعالی ولا ينظر ذر اور نہیں دیکھے گا ان کے طرف یوم القیامت قیامت کے دن ولا ذکیم اور ان کو پاک نہیں کرے گا علم ان کے لیے عذاب دردناک ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی خصلتوں کو بیان کرتے ہوئے کہ ان میں بعض لوگ لوگوں کے مالک آنے پر مصر ہے اور بعض لوگ جاننے کے باوجود آہد شکنی کر رہے ہیں حق کو چھپاتے ہیں تو بعض لوگوں کی یہ عادت کہ وہ اللہ کی دین کو دنیا کے بدلے میں فروخت کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں یہ مسئلہ بالکل واضح ہے دنیا کے مفادات اگر نہ ہو اور صرف آخرت مقصود ہو جائے تو مجال کیا ہے کہ کوئی حق بات کو چھپائے مسئلہ دنیا کا ہے اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اپنے عہد جو اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کو بالائے طاق رکھ کر حق کو چھپائے تو دنیا کے بدلے میں ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے اور پھر سزائے سنائی ایک نمبر سزا ولاکل محم اللہ پہلے فرمایا اللہ خلا کل ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا دوسرے نمبر پر فرمایا ولاکل محم اللہ تیسرے نمبر پر فرمایا ولا یون زرو چوتھے نمبر پر فرمایا ولاجکی <وَلَيْهِم> ہم <يُزَكِّهِم> اور پانچویں نمبر پر فرمائے الحمد اللہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ ان کے اعمال بھی اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی جیسے اعمال ویسے سزا اس میں آپ غور کریں گے تو یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں پانچ اعمال آتے ہیں اس میں اور انہیں پانچ اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزائی دی ہے وعدے کو توڑنا اس کے مقابلے میں دنیا لینا پہلے وعدہ توڑا دوسرے نمبر پر دین کے مقابلے میں دنیا لیا تیسرے نمبر پر جھوٹے قسمیں گائی اور چوتھے نمبر پر اللہ رب العالمین کی توہین کی توحید کے مقابلے میں شرک کو اپنایا اور پانچویں نمبر پر دھوکہ دھوکہ دیتے رہیں تو جیسے ان کے اعمال ویسے ان کی سزا پانچ امال کی پانچ سزا فرما ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس سے بچ نہیں سکتے وہ ان نمن یقیناً بعض ان میں سے لفر اور یقیناً ان میں سے البتا ایک گروہ نال سنت مروڑتے ہیں وہ اپنے زبانوں کو بالکتاب کتاب کی پڑھنے کے ساتھ لطف تاکہ آپ گمان کریں منل کتاب کتاب میں سے اللہ کی جانب سے ہے وما من عند اللہ, اور وہ نہیں ہے اللہ کی جانب سے اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ لمون اور وہ جانتے ہیں اب یہاں پر آج بھی اگر معاشرے میں آپ دیکھیں گے نا ممبر پر فتیب کڑا ہوتا ہے نا وہ عربی کی عبارت پڑھے گا اور ایسے انداز میں پڑھے گا جیسے کہ عامی آدمی کہے گا اس نے یا قرآن پڑا یا عادیث پڑھائیں اور وہ عبارت یا تو قدوری کا ہوگا یا منیہ کا ہوگا یا خلاصہ کا ہوگا یا ویسے کوئی مقولہ ہوگا ان لوگوں کا بھی طریقہ یہ تھا کہ وہ تورات اور انجیل کے عبارتیں پڑھتے تھے اپنے طرف سے بنا کر حلال میں حرام میں نبی کی مخالفت میں اور عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کے اور عزیر علیہ سلاۃ والسلام کے فوقیت میں عبارتیں بنا بنا کر پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں ہم اللہ کی طرف سے لگے ہوئے ہیں یہ اللہ کی کتاب میں سے ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان بدبختوں کا یہ عمل بہت کبھی عمل ہے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کی کیا یہ نہیں جانتے مولوی ہے تو علماء ہیں فرمایا وہم حال یہ ہے کہ جانتے جاننے کے تو ہیں اور اسباب کیا ہے دنیا لینا دنیا کا مول جو ہے ان کے ہاتھ سے نہ نکلے اس کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے ان کے ایک شبے کا جواب دیا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ہم سے اپنا عبادت کروانا چاہتے ہیں کہ بس جو کچھ میں کہوں یہ کرنا ہے تو اس کا اس میں جواب آیا اللَّهُ ماکانا ایک قول یہ دوسرا قول یہ کہ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں عیشا علیہ السلام کو پکارتے ہیں علیہ السلام کو پکارتے ہیں مریم کے بارے میں اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں یہ انہوں نے ہم کو بولا ہے ان کے تعلیمات میں سے ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں جائز نہیں ہے شان نہیں ہے کسی بشر کے لیے اللہ تعالیٰ اور نبوت اور نبوت سما یا پھر وہ کہے لوگوں سے کون ہو عباد اللہ میرے بندے بن جاؤ میرے بندگی کرو دون اللہ کے ماں سیوا اللہ کو چھوڑ کر میرے عبادت کرو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اپنے عبادت میں لگائیں گے یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کون عبادت عباد من دون اللہ بلکہ ہر اللہ کی ولی نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے ہر ولی کی دعوت اللہ کی طرف ہے یہ تو ولی کی پہچان ہے اللہ انا اولیا اللہ علیہ اللہ دینا آمن و قانت وہ ہے متقی اللہ کی طرف دعوت دینے والے شرک سے بچنے والے فرمایا کہ ولاکن خول اور اپانین لیکن وہ تو ان کے دعوت کے اندر تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں مانا یقولولا کن یقول مانا یہ یہاں پر مخفی عبارت وہ تو کہتے ہیں لوگوں کو کون ہو جاؤ ربا نئی اللہ والے بما بسب اور بجو اس کی کنتم تم تو المون ال کہ ہو تم تعلیم دیے جاتے ہو کتاب کے تو المون ال تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو وہ ماں تدرسون اور سبب پوچھ کے کہ تم خود پڑھتے ہو کتاب کے تمہیں تعلیم دی جاتی ہے اور خود بھی کتاب کے پڑھنے والے ہو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ نبی ہو ولی ہو اللہ کا اور وہ لوگوں سے کہیں کہ کون و عبادل نہیں میری عبادت کرو اس لیے قیامت کے دن جن لوگوں نے جن کی عبادت کی ہے وہ یکشرون بھی وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے لا نب کا مصر وہ تو تمہیں اتنی بات بھی نہیں بتا سکیں گے کہ ہمیں کچھ اطلاع ہے وہ تو اطلاع سے بھی اطلاع بے خبر ہے ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ تم میرے قبر پر آئے تھے مجھے پکارا ہے فرمایا مرکم نہیں حکم دے گا وہ تمہیں انتخابی تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بناؤ یہ اس بات کی دہلی ہے نا کہ لوگوں نے نبیوں اور فرشتوں کو رب بنایا ہے ورنہ اللہ کے کلام میں آپس باتیں نہیں ہوتی ہے کہ اس کلام کا کوئی مخاطب نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے مثلاً اس دور کا کوئی شخص کتاب لکھتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے چتروں کا اس میں ذکر ہو جو اس دور میں ہیں اور وہ فتنہ بعد میں نہ ہو لیکن اللہ کا کتاب ایسا کتاب ہے کہ یہ جس دور میں بھی پڑھو تو اس کے مخاطبین ہوں گے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اس قرآن کے آیتوں کے متعلق لوگ موجود ہوں گے تو فرمایا کہ یہ حکم وہ کبھی بھی نہیں دے سکتے ولایا مکم انتخل بابا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس پر حکم لگایا کہ مشرق حقیقت میں کافر ہے ایامر حکم بالکف ری بات ام تم مسلم حکم دے گا کفر کرنے کا بعد اس کی کہ تم مسلمان ہو چکے ہو معلوم ہوا کہ شرک کفر ہے کیونکہ شرک کا حکم دینا کفر کا حکم دینا ہے ایامرکم بالکف ری اب یہاں پر سوال تھا ادان تم مسلموں جب تم مسلم ہو اسلام پر بندہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتے ہیں نا کل مول یو لطر اسلام ہے بخارج اور دوسری کتابوں میں یہ مشہور حدیث ہے کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام پر پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے یو وحیدا نہیں او یو مجسا نہیں یونس رانی اس کو مجوسی بنائیں اس کو یہودی بنائیں یا اس کو عیسائی بنائیں لیکن بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام پر تو ان انتم مسلمون جب تھے تم مسلمان جب تم کو اللہ نے مسلمان بنایا تو کیا میری نبی وہ تمہیں یہ حکم دیں گے کہ اب تم پھر کافر ہو جاؤ کفر پر آ جاؤ یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ نبی کی دعوت سے بہت دور کے بعد ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جبلی اللہ تعالیٰ نے حکم البتہ میں تم دوں, دوں گا تم ایک کتاب میں سے اور حکمت میں سے کچھ کتاب اور حکمت میں سے کچھ اس لیے فرمایا کہ ہر دور کی دعوت اور تبلیغ کا انداز اور ہوتا ہے سوایا کہ وہ ایک ہے تو جس نبی کو بھی اللہ نے کتاب کی ہے تمام کتابوں کے مجموعے میں سے وہ کچھ ہے جتنا بھی اللہ نے وحی اتارا ہے اس وحی کو آپ یکجا کرو جو لوہے محفوظ میں اللہ نے لکھا ہے تو جس نبی کو بھی ملا ہے وہ اس وحی میں سے کچھ ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے کہ جب میں تمہیں دوں گا کچھ کتابوں میں سے اور حکمت میں سے نبوت میں سے ثم اجا پھر آئے تمہارے پاس رسول رسول مصدقن تصدیق کرنے والا لمام حکم اس کے واسطے جو تمہارے پاس ہے لتو مین النبی ضرور ایمان لاؤ گے اس کے ساتھ سرنا اور ضرور اس کی مدد کرو گے اس نبی پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا کالا فرمایا کیا اقرار کرتے ہو تم وافذ تم اور قبول کرتے ہو ارادھا علیکم اسری اس پر میرا وعدہ میرے اس وعدے پر قائم رہو گے کال و فرمایا انہوں نے اقررنا ہم نے اقرار کیا قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرس ہدو تم گواہ راما من دین میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں اس آیات کے بارے میں مشہور تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو وعدے لیے انسانوں سے ایک عام وعدہ ہے جو تمام انسانوں سے ہے الس تو بے رب جواب میں سب نے کہا کالو بلا اور ایک خاص وعدہ ہے جو اس حیات میں ہے جو صرف انبیاء سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم میں سے جس نبی کے دور میں میرا آخری پیغمبر آ جائے تو اس وقت تم کیا کرو گے تمہاری کیا ذمہ داری ہوگی تمہاری یہ ذمہ داری ہوگی کہ جو کتاب تیرے پاس ہے اس کو بند کرو جس نبوت اور رسالت کی طرف تم درس دو گے اس درس کو روک لو اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لو وہ تمہیں کیا دیتے ہیں مانا قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم اور اس پر باقی نبیوں میں سے کوئی نبی تو آیا نہیں لیکن عیسان سرات وسلام جب دنیا میں آئیں گے اس وعدے کے تحت وہ کیا کریں گے یکموب کتاب اللہ ہے وہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث پر وہ فیصلے کریں گے اب یہاں یہ مسئلہ بہت اہم ہے نا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبی کی نبوت چلنے کا قابل نہیں رہے گا تو اس کے بعد کسی اور کی امامت بغیر شرط ماننا کسی کی تقلید ایسے انداز میں کرنا کہ اس میں دلیل کی ہم ممتاج نہ ہو یہ بہت بڑا ظلم ہے اس حیات نے جب امبیال سلاۃ السلام کے بارے میں فرمایا گمل فاسکون جو اس اقرار سے پھر جائے تو وہ فاسق ہے تو انبیاء علیہ سلاۃ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ میرے نبی ہوتے ہوئے میرے حکم کو نہیں مانیں گے اس سے مراد کو ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے آ جانے کے بعد اب کسی اور کی طرف جا رہے ہیں کسی اور کو دیکھ رہے ہیں کسی اور کے دامن کو پکڑتے ہیں یہ لوگ فاسق ہیں اللہ کے نافرمان ہیں ان آیتوں میں وعید سخت ہے سخت کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس آیات اور اس کی آنے والے آیتوں پر نبی علیہ سلاۃ والسلام کی اطاعت کے حوالے سے یقین کرے ایمان رکھے اور اس حیات کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ عظیر علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں خضر علیہ السلام کے بارے میں جو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں زندہ ہے یہ عقیدہ باطل ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے آغاز سے لے کر موت تک کتنے مشکلات کے مرحلوں سے گزران کیا ہے جنگ بدر میں وہ نہیں آئے جنگ اوت میں وہ نہیں آئے جنگ احزاب میں وہ نہیں آئے جنگ تبوب میں وہ نہیں آئے اور نبی علیہ السلام کے ہجرت کے موقع میں وہ نہیں آئے تو وعدہ اس نے کیسے کیا کہ لطو منبی من و لطنسر النح اس رسول کے مدد کرو گے تو مدد کے لیے کیوں نہیں آیا فضر علیہ السلام معلوم ہو کہ وہ دنیا میں نہیں ہے دنیا میں نہیں تھے اور ایک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ ساتھی زندہ ہے سو سال کے بعد زمین کے خشک پر کوئی بھی نہیں ہوگا معنی جو لوگ اس وقت زندہ ہیں سو سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا یہ بخاری کی روایت ہے علماء نے اس کے تحت بھی کہا ہے کہ اگر اس زمانے میں خضر علیہ السلام زندہ بھی تھے تو اس حدیث کے تحت پھر بھی وہ مر چکے ہیں لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے جس طرح بعض لوگ ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ مسافر کرتے ہیں تو انگلیاں چیک کرتے ہیں کہ بھائی تمہاری انگلی کے اندر کہیں ہڈی ہے کہ نہیں ہے کہتے ہیں جس کے انگلی میں ہڈی نہیں ہوگی خالی گوشت ہوگا تو وہ خضر علیہ السلام ہوگا یہ کیسا خد ہے کوئی کہتا ہے وہ سمندروں کے اوپر پھر رہا ہے سمندروں میں اس کی حکومت ہے خشکی پر نہیں آ رہے یہ باطل نظریات ہے شدت کے خلاف ہے اب فخیر بگونا کیا اللہ کے کی دین کے ماسے وہ تلاش کرتے ہیں کسی اور کے دین کی متلاشی ہے وہ و لہو اسلم حالانکہ ہیں اسی کے لیے منفی سماوات جو اسمانوں میں ہے وہ زمین میں ہیں تو ام وکرہ خوشی اور ناخوشی کے ساتھ وہ اللہ ہی اور اسی کی طرف لٹھائے جائیں گے وہ مراد یہ ہے کہ زمین میں اسمان میں جتنے مخلوقات ہیں بازی عبادتوں پر انسان تکاوت اور پریشانی محسوس کرتا ہے فجر کے ٹائم اٹھو آنکھیں ملتے ہوئے اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ یہ تکلیف کی بات ہے کر ہن انسان کو تکلیف ہے پریشانی ہے اور دنیا کی ضرورتوں کے اس کو ضرورت ہے اور ادر نماز کا ٹائم ہے یہ کر ہن ہے کاروبار کو چھوڑ رہا ہے اور مسجد میں جا رہا ہے یہ کر ہن ہے کیونکہ دنیا محبوب احبور چیز ان کو چھوڑنا یہ مشکل ہوتے بندے پہ کبھی انسان بیمار ہے بیماری کے حالات میں لگا ہوا ہے رکوع سجدہ کر رہا یہ ہے یہ کر ہے بعض عبادات میں انسان خوشی سے عبادت کرتا ہے اور بعض عبادات میں انسان کراہیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے اللہ فرماتے کر ہو یا تو ہو دونوں صورتوں میں زمین آسمان کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالی کی عبادت میں مگن ہے وہ لگے ہوئے اللہ کی بندگی کر رہے فرمایا کل آپ فرما دیجیے اور جو نازل کیا گیا گیا گیا گیا ہے ہم پر اللہ کی نازل کردہ اس پر ہمارا ایمان وماء اللہ ابراہیم ربہم اور جو دیا گیا جس کا نزول ہوا وما ضلع جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام وسبات اور ان کے اولاد پر وما ٹیموسا من رب بہم اور جو دیا گیا موسا عیسا علیہ السلام اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کے جانب سے رب کے طرف سے جو کچھ ملا یہاں ایمان کے تفصیل بیان کیا یہ اصل ایمان ہے لا نفر کو بہ نا نہیں تفریق کرتے ہیں جدائی کرتے ہم ان میں سے کسی ایک کا کسی ایک کو ہم وہ فوقیت اور درجہ نہیں دیتے کہ دوسرے کی, کی تنقیص ہو اسلام اعتدال متوسط وسطا لتکن شدا اور الناس ہم اعتدال پسند ہے اعتدال پسند ٹھیک <تصفح> ہے لوگ کہنے والے آزار دفعہ کہہ رہے کہ ظلم پسند ہے اور دہشت پسند ہے لیکن ہم کو قرآن نے اعتدال پسند کہا ہے وناہ لحموم مسلم اور ہم اس کے لیے تابے دار ہیں فرمائے کہ اس طرح ایمان کے اظہار کر لو یہ اصل ایمان ایسے ایمان اللہ کو مطلوب ہے ایسے ایمان اللہ کو چاہیے کہ تمام نبیوں پر ایمان تمام کتابوں پر ایمان اللہ کے ذات پر ایمان ان کے درجات میں اپنے طرف سے درجات بندی نہیں کرنا ہے کسی کا انکار نہیں کرنا ہے غیرام ہو اور جو بے تلاش کرے اسلام کے ماں سے دین کو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا پہلے ہم نے پڑھ لیا اللہ, اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے یہاں فرمائے جو اسلام کے ماسے اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اور یہ بدعات کے اوپر سخت ضرب ہے جو چیز جو عمل عقیدہ نظریہ فکر قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے جو اسلام نہیں ہے اس کی قبولیت نہیں ہے اس کا کرنے والا خسران میں ہے فل قوم کس طرح ہدایت کرے گا اللہ تعالیٰ مان اور جا تو آئے ان کے پاس واضح نشانیاں اللہ ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو ان لوگوں نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کے تصدیق کی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ یہ نبی حق پر ہے جسے کہ پہلے ہم نے قول سنایا تھا کہ عمر فاروق نے جب عبداللہ بن سلام سے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رفونا ہو کما یا رفون انہوں نے کہا ابنا سے بھی زیادہ جانتے ہیں اس لیے کہ اپنا کے بیٹوں کے بارے میں تو ہمارے بیویاں کہتی ہیں کہ یہ بیٹا خود سے میں نے پیدا کیا تو اس میں ہو سکتے شک وہ بیوی خیالت کریں لیکن اللہ محمد کے بارے میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا نبی ہے تو اس کے بارے میں ہمارا شک نہیں ہے اس کے بارے میں شہادت ہم کو ملا ہے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ ہم اس کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے اس لیے انہوں نے گواہی دی تھی الاج جزا یہ لوگ سزا ان کے انا لہم لانت اللہ ہے یقیناً لانت اللہ تعالیٰ کی ہے ولم سے فرشتوں اور سارے لوگوں کے ان لوگوں پر اللہ کا پٹکار لعنت پہلے ہم نے یہود کے بارے میں پڑھا غزب کے بارے میں یہاں ان کے بارے میں لعنت نصارہ کے بارے میں لعنت سے بہت ڈرتے تھے لعنت کے ان پر اصل میں قرآن کریم میں ایک ترتیب ہے جن لوگوں میں جو بیماریاں عام ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ دوسرے انداز میں ان کو سمجھاتے ہیں جس چیز سے وہ ڈرتے ہیں اسے انداز سے سمجھاتے ہیں یہ لوگ مولوی پیر وغیرہ لانت سے ڈرنے والے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت کا تذکرہ کیا ان پر لانت ہے اللہ کا خالدین افیہ ہمیشہ رہیں گے اس لانت میں لالت کے نتیجہ عذاب ہوتے نا قالد نبی مانا اس کے نتیجے میں جو عذاب آئے گا اس میں رہیں گے لا لاخان ام العذاب ہو نہیں کم کی جائے گی اس سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب ولاحمر اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے نہ اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت دے گا اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تفریح کمی ہوگی مستقل یہ اللہ کے اس میں رہیں گے ادی نہ تاب ہو مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا ممباد کا اس کے بعد ابھی شاید میں اللہ توبے کی ترغیب دیتا ہے یہ توبے کی طرف آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے قانون کو تسلیم کرو آخری نبی کی دعوت کو قبول کرو قرآن اور حدیث پر ایمان لے آؤ اس میں نے تمہارے لیے خیر ہے تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد وہ اور اصلاح کر لیں نیکا مالک جو حق چپائے تھے اس کو بیان کیا رحیم یقینا اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے بہت بخشنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو توبے کی ترغیب دیتے ہیں کہ غفور اور رحیم کی طرف سے اعلان ہے بے شک بولو کفرو جنہوں نے کفر کیا باد ایمان ایمان لانے کے اور بڑھ گئے کفرن کفر میں کفر کیا اور کفر میں اور تشدد اختیار زد میں مزید آئے لنت بلا توبت و مارکز قبول نہیں کی جائے گی ان کا توبہ وہ لائق محمد بالون اور یہ لوگ کمراہ ہیں پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا نا گلال کے اسباب گلال کے اسباب میں کفر جو حق کو جانتے سمجھتے ہوئے اس کو انکار کر لیتے ان فار اور وہ, اس کفر میں وہ حالات کفر میں رہے فل پاپا سرگز قبول نہیں کیا جائے گا من ان میں سے کسی ایک سے مل بل اور زمین بر سونا وہ لو تدا بھی فدیے میں دے اس کو زمین کو اگر سونے سے بھر دیا جائے اور یہ شخص جو کفر پر مرا ہے یہ اس زمین پر سونا اللہ کو فدیہ کر دے کہ مجھے جانم سے چڑا دے مجھے معاف کر دے فرمایا نہیں ہوگا اللہ کلب العلیم ان لوگوں کے لیے عذاب دردناک ہے وہ مالحم منا سورین نہیں ہوگا ان کے لیے مددگار پہلے ہم یہ تین باتیں پڑھے ہیں کہ شفاعت کے لیے کوئی نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ والا عادل پیسے بھی کام نہیں آئیں گے یہاں ان پیسوں کا ذکر کیا کہ عادل کو تو چھوڑو عادل کا مسئلہ تو رہ گیا عادل تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس شخص نے قتل کیا ہے مثلاً میں ایک مسلمان کا سوٹ پھر اس میں حدیث میں اس کی تفصیل ہے چالیس کی عمر کتنا ہے مسجد کا کتنا ہے اس کی تفصیل حدیث میں ہے یہاں تو ہے کہ عدل بھی نہیں ہوگا زمین بر سونا دیتا ہے وہ اپنے صرف ایک بندہ اپنے بدلے میں تو اللہ فرماتے ہیں اب یہاں اس سونے چاندی کا قیمت چل ہی نہیں رہے اس کا قیمت یہ تو جہاں ضرورت تھی وہاں تھی تو اب زمین بر بھی سونا یہ دے گا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ نہیں چلے گا کیوں نہیں چلے گا اس لیے کہ اس کی قیمت ختم ہو گئی کیسے ختم ہو گئی اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ اب قیامت کے دن کسی کا کسی کے دل میں سونے کے چاندی کی محبت نہیں ہوگی بلکہ محبت اس بات کی ہوگی کہ آج میں عذاب سے بچ جاؤں جنت میں چلا جاؤں اب اس کو جنت کی محبت ہے عذاب سے ڈر ہے تو آپ ان کو اگر سونا دے دے چاندی دے دے دنیا کی ہر چیز دے دے تو وہ ہر چیز فدیے میں دینے کے لیے تیار ہے اس لیے اب اس کی محبت ختم ہو اس کی محبت کی جگہ تھی وہ تھی دنیا اب وہاں تو انہوں نے استعمال نہیں کیا اب قیامت کے دن اس کا قیامت ختم ہو گیا اس لیے اگلے آیات میں اللہ رب العالمین نے اس کے جو نقصان پڑ رہا تھا نا اس کا جواب دیا کہ لن تنا لن کر رہا تھا تم جب ماتح بول ہرگز گز تم نیکی کے اس مدار کو نہیں پہنچو گے جو اللہ کو پسند ہے جب تک کہ تم اپنے محبوب چیز کو خرچ نہ کرو یہ خیال تھا کہ جب دنیا زمین بر سونا کسی کام کا نہیں ہے تو پھر اللہ نے فرمایا نہیں یہ تو قیامت کا مسئلہ ہے دنیا میں تو جو چیز تمہارے دل میں محبوب ہے اس کی قیمت ہے یہ قیامت میں دل کے اندر اس کا محبت نہیں ہوگا اس لیے زمین پر سونا چلے گا نہیں اب تو دنیا میں اس کی محبت ہے تو ہمیں تم نیکی کے اس مدار کو جو اللہ کو مطلوب ہے نہیں بون سکتے ہو جب تک کہ تم خرچ نہ کرو مما اس چیز میں سے توبو جو تم پسند کرتے ہو اب دل میں اس کی محبت ہے تو اب خرچ کرنے میں اس کا قیمت ہے جب اس کا محبت دل سے ختم ہو جائے گا مانا قیامت کے دن تو اب اس کا محبت دل میں نہیں رہے گا جب نہیں رہے گا اس کی محبت تو اب اس کی قیمت کی کوئی ضرورت نہیں کیوں اللہ بندے پر اس چیز کے امتحان کرتے جب اس کا اس سے تعلق ہو جب تعلق ہی نہ ہو تو اس کے امتحان کہاں سے آئے گا فرمایا وما تم ضکوم ان جو بھی تم خرچ کرو کسی چیز میں سے باً اللَّهَ بِهِ عَلِيم بس یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور اس عیت کے بارے میں جیسے کہ معروف ہے جب اس کا نزول ہوتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے اس نے اپنے زمین پیش کیا تھا کہ مجھے میرے زمین میں جو بہترین مال ملا ہے خیبر میں اللہ کے رسول میں اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہوں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا اس زمین کو اپنے پاس رکھو مانا وقف کر لو لیکن اس کی ملکیت کو اپنے پاس رکھو کیا مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کے چیز کی قیمت دوسرا شخص نہیں جانتے مثلا کسی نے کسی کو گاڑی دے دیا بھائی یہ مجاہدین کی گاڑی ہے اب اس نے کتنے کا لیا ہے بیس کروڑ کا بھی ہے پندرہ کا بھی ہے دس کا بھی ہے پانچ لاکھ کا بھی ہے اب جس کو دیا جائے نا وہ اس محبت سے اس کو نہیں چلائے گا کھڑے سے بچانا اس تفتیذ سے لیکن جس نے پیسے اس پر خرچ کیا ہے اگر اس کے ہاتھ میں دیا جائے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے تو نبی سلاۃ والسلام نے ایک طریقہ بتایا عمر فاروق کو کہ زمین کو اپنے پاس رکھو اور اس کو وقف کی اس صورت میں کہ اس سے جو آمدنی آئے گی غلہ آئے گا اس غلے کو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے رہنا یہ طریقہ بتایا پھر عمر فاروق نے اسی طریقے سے اس کو استعمال کیا اور اس کے بیٹھوں میں بھی وہ سلسلہ چلا یہ وقف کی زمین ہے اس کی نگرانی ہم کریں گے اس کا جو بچت آئے گا وہ اللہ کے رستے میں وہ خرچ ہوگا تو اس طریقے سے اس کا منافع فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ابو طلحہ نے بھی اس آیات کی نزل کے بعد اپنے باغ بے روحا جو مسجد نبوی کے سامنے واقع تھا اس کو پیش کیا تھا اللہ کے نبی کے سامنے کہ اللہ کے نبی میرے مال میں سب سے بہترین متا جو مجھے محبوب ہے وہ یہ باغ ہے لہذا اس کو آپ لے لو اور اللہ کے رستے میں جہاں چاہتے خرچ کرو نویر سلاۃ السلام نے فرمایا کہ اپنے چچا کے بیٹوں کو جمع کر کے یہ باغ ان میں تقسیم کرو یہاں یہ بھی بتا بات شریعت میں آئی کہ جو قوم کے اندر رشتے داروں کے اندر مستحقین ہیں پہلا حق ان کا ہے ان کو دے دو تو نبی علیہ السلام السلام کے فرمان کے مطابق انہوں نے وہ باغ اپنے رشتے داروں میں تقسیم کیا تو سابق کرم کا ایمان کے آیات کے اترتے ہی اس پر عمل کرتے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ نیکی کے اعلی میں حیار اس میں ہے کہ تم محبوب چیز کو اللہ کے رستے میں خرچ کرو تو انہوں نے خرچ کیا لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جس طرح ظالم بدبخت پیروں نے اپنے موردین سے کہا کہ تمہارے مال میں محبوب کیا ہے تم کو کون سی چیز محبوب ہے وہ کہتے بیٹا کہتے اس کو بس ذبح کرو آپ نے دیکھو گا اخبار میں کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کر دیتے کہتے مجھے پیر صاحب مرشد صاحب نے کہا تھا پھر اس کو پکڑتے کہتے مرشد نقلی نکلا وہ اصلی کب تھی وہ تو ہوتے فراڈی ڈاکو بحمان تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے شریعت کے مطابق پسندیدہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے شریعت کے خلاف نہیں ہاں بیٹھے پسندیدہ ہیں تو اللہ کے رستے میں ان کو وقف کرو جہاد فی سبیل اللہ میں بھیجو دین کے علوم کے لیے وقف کرو یہ پسند کے رستے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے